نمبر دو عشرہ ذی الحجہ کے روزے اس مہینے کے پہلے نو دنوں میں نفر روزہ رکھنے کی خاص فضیلت ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنوں میں سے کسی دن میں بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ عشرہ ذی میں محبوب ہے یعنی ان دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو دوسرے تمام دنوں سے زیادہ محبوب ہے اس عشرہ کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اور اس کی ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک حضرت امہات المومنین رضی اللہ عنہم میں سے باز کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجہ کے پہلے نو دن یوم عاشورہ اور ہر مہینے کے تین دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے ہر مہینے کے پہلے سوموار جمعرات کا روزہ اور ایک روزہ کسی اور دن کا یوں کل تین ہو جاتے ہیں ایک روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر حضرت عبور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشراض الحجہ کے دنوں سے زیادہ کسی دن کی عبادت اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں اس عشرہ کے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر اور اس کی ہر رات کا قیام لیرت القدر کے قیام کے برابر سات سو گناہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اشراض الحجہ کے دنوں سے زیادہ افضل دن اور کوئی نہیں اور نہ ہی ان دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ کوئی عمل اللہ جلا شان کو محبوب ہے چنانچہ تم ان دنوں میں لا اللہ اللہ اکبر اور ذکر اللہ کی کثرت کرو ان دنوں میں سے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے اور ان دنوں میں نیک عمل کا ثواب سات سو گنا بڑھا دیا جاتا ہے کبھی نہیں چھوڑتے تھے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے عشورا دس محرم کا روزہ اشرا ذالحجہ کے روزے ہر مہینے کے تین روزے اور فجر کی نماز سے پہلے دو رکاتیں فائدہ یہ فضیلت یکم سے لے کر نو تاریخ تک کے روزوں کی ہے دسویں تاریخ کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے